و علیکہ یا نبی اللہ یا نور اللہ سنت سرکار مدینہ صلی اللہ تلیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑے ہوں گے صلو علی, الحبیب صلی اللہ علی محمد آلہ وصحبہ و, و میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد عزوجل ہم مدنی چینل کے سلسلے قبول اسلام کے واقعات کے ساتھ باغ اختار میں حاضر ہیں آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر کے اپنے ثواب کو مزید بڑھانے کی ترکیب کرتے ہیں کیونکہ حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عام مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے انشاءاللہ تبارک وا تعالی رضاء اللہی کے لیے حصول ثواب کی نیت سے سلسلے میں شامل رہوں گا مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے چونکہ احتکاب کی نیت بھی ہم کر چکے تو مسجد میں ثواب کی نیت سے اور کابت اللہ شریف اور مدینہ شریف کی تعظیم کی نیت سے جن کا رخ ادھر ہے تو وہ کابات اللہ شریف اور مدینہ شریف کی تعظیم کی نیت بھی کر لے الا کلمات الحق کی میں نیت کرتا ہوں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی نیت سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اندازین الرحمہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہاں انشاءاللہ اللہ ہم نیکوں کا ذکر کریں گے موبائل فون بند رکھوں گا حت تل امکان دو زانو یعنی جس رفتہ بیٹھتے ہیں اس طرح بیان اور درس کی تعظیم کی نیت سے بیٹھنے کی کوشش کروں گا جب تھک جائیں تو جیسے آپ کو آسانی لگے ویسے بیٹھ جائیں پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں یعنی یہ چادر پردے میں پردے کے لیے طور پر ساتھ رکھتے ہیں مدنی ماحول میں تو جن کے پاس یہ نہ ہو تو وہ گٹنے کھڑے کر کے بیٹھنے سے اجتناب کریں اس سے بے پردگی کا اندیشہ رہتا ہے سلو الحبیب توبو الا اللہ وغیرہ جب یہ الفاظ کہے جائیں تو سلو الحبیب کے جواب میں درود پاک پڑنے اور طوبو اللہ کے جواب میں افطار کی ترکیب بناؤں گا اور بیان میں میں ان شاء اللہ تبارک و, تعالی اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ عز و جل اور سرکار صلی اللہ و کے نام پاک کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی اور صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ اور بزرگہ دین کے نام کے ساتھ بھی انشاءاللہ شاء اللہ رحمۃ علیہ وغیرہ الفاظ کی ترکیب بناؤں گا آج ہم قبول اسلام کے واقعات سلسلے میں ایک بہت ہی پیارے صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قبول اسلام کا واقعہ یہاں پر شامل کریں گے انہوں نے اپنا واقعہ جو خود بیان کیا روایات میں ہے اس کو آج یہاں پر تذکرہ کرنے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں حضرت عمر ابن العاص ردی اللہ تعالی عنہ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی عداوت گھر کیے ہوئے تھی میں لشکر کفار کے ساتھ جنگے بدر میں شریک ہوا اور قتل ہونے سے بچ گیا پھر اہت میں شرکت کی بے دریک لوگ مارے گئے لیکن میں یہاں سے بھی بچ گیا پھر خندق کا کا پیش آیا کفار کے اس لشکر جرار میں میں بھی شریک تھا لیکن یہاں بھی قتل ہونے سے بچ گیا مارکہ خندق میں بھی جب کفار کے لشکر جرار کو شرمناک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو میں نے سوچا کہ ان پے درپے شکستوں کا سبب کیا ہے بدر میں حملہ کرنے آئے اسلام کو ختم کرنے کی نیت سے اہد کے میدان میں مدینہ پر حملہ کرنے آئے اور جنگ خندق اس میں یہ بہت بڑا لشکر لے کر حضرت امر ابنی آس کہتے کہ میں کفار کے لشکر کے ساتھ آپ اسلام کو ختم کرنے ہم آتے لیکن شکست پیدا پہ شکستوں با پر میں سوچنے لگا کہ اس کا سبب کیا ہے ہر مارکا میں اسلام کے لشکر کے مقابلہ میں ہماری افواج کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی ہمارے پاس ہر قسم کے اسلحہ کے انبار تھے ہمارے لڑکوں کے خرد و نوش کا سامان بھی واپس مقدار میں تھا لیکن کسی ایک مارکا میں بھی ہمیں کامیابی حاصل نہ ہوئی تعداد میں بھی زیادہ اسلحہ بھی بہت زیادہ کھانے پینے کا سامان بھی زیادہ اور مسلمان کیسے آتے جنگے بدر میں روزے کی حالت میں یہ ایک ہزار کی تعداد میں وہ تین سو تیرہ کی تعداد میں ان کے پاس اسلا بھی ان کے پاس گھوڑے بھی ان کے پاس اونٹ بھی ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی اور وہ بے سرو سامانی کے آلم میں وہ روزے کی حالت میں وہ گرمی کی شدت اور بھوک اور سامان کی قلت کے باوجود تینوں جنگوں میں حضرت عمر ابن عمریاس کہتے میں یہ سوچنے لگا کہ یہ تعداد میں ہم لوگ زیادہ ہوتے اسلحہ زیادہ ہوتا لوگ زیادہ ہوتے کھانے پینے کا سامان زیادہ ہوتا لیکن ہم لوگ ہار جاتے طویل غور و خوص کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یقیناً غالب آ جائیں گے میں ایک رحت ایک مقام تھا وہاں پر چلا گیا جہاں میرا ساز و سامان تھا میں نے لوگوں کے پاس آمد و رفت اور ملاقاتیں بند کر دی کچھ عرصہ کے بعد حدیبیہ کے مقام پر فریقین کے درمیان سلوح کا معاہدہ طے پایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور مشرقین مکہ مکہ لوٹ ان حالات سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آئندہ سال محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم مکہ مکرمہ میں ضرور فاتحانہ شان سے داخل ہو جائیں گے میں اس سے پہلے مکہ مکرمہ سے نکل جانا چاہتا تھا مکہ اور طائف دونوں شہر میرے لیے قابل قبول نہ تھے میرے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی تیز تر ہوتی جا رہی تھی دل میں شدید اداوت تھی میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر قریش کا بچہ بچہ بھی اسلام قبول کر لے تو میں پھر بھی اسلام قبول نہیں کروں گا مجھے کچھ روز رحت میں قیام پذیر رہنا پڑا وہاں سے مکہ مکرمہ آیا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا وہ لوگ میرے مشورے کو قبول کر لیا کرتے تھے میری ہر بات کو توجہ سے سنا کرتے تھے اور میرے ہر فیصلے کے سامنے سرے تسلیم خم کرتے تھے میری دعوت پر میرا سارا قبیلہ جمع ہو گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے سب نے بیک زبان کہا تم بڑے زیرک اور دور اندیش ہو بڑے دانا ہو بڑے سمجھدار ہو امر تمہارے فیصلوں کو قبول کیا جاتا ہے تمہارے مشوروں کو اہمیت دی جاتی ہے تمہاری رائے ہمیشہ سائب ہوتی ہے میں نے کہا محمد صلی اللہ ہوتا ہے علی ولی وسلم کا معاملہ اب بہت طاقت پکڑ رہا ہے جس سے نپٹنے کے لیے ایک تجویز ہے میرے پاس انہوں نے کہا کیا تم نے کیا سوچا ہے میں نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ ہم حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس چلے جائیں اور اس کی پناہ میں وہاں رہائش پذیر ہو جائیں اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح یاب ہو جائیں اور سارا ارب ان کے قبضے میں آ جائے تو ہم ایسے حالات میں نجاشی کی پناہ میں ہوں گے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا ہمارے لیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محکومی سے نجاشی کے زیر سایہ زندگی بسر کرنا بہت پسندیدہ ہے اور اگر قریش ان پر غالب آ گئے تو وہ تو ہمارا قبیلہ ہے ان کی فتح ہماری فتح ہوگی وہ ہماری قدر و منزلت کو خوب پہچانتے ہیں وہ ہمیں قطن کوئی زرم نہیں پہنچائیں گے سب حاضرین نے عمر ابن آس کی اس تجویز کو بہت پسند کیا حبشہ روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے نجاشی کو بطور ہدیہ توفہ پیش کرنے کے لیے اعلی قسم کی چمڑے کی مصنوعات خریدیں کیونکہ نجاشی کو مکہ کی چمڑے کی مصنوعات بہت پسند تھی پوری طرح تیاری کر کے حضرت امریاس کہتے کہ ہم لوگ مکہ سے حبشہ کے لیے روانہ ہوئے ہم وہاں پہنچ کر اکامت گزی ہو گئے ایک روز ہم نے وہاں عمر ابن امیا کو دیکھا وہ معلوم ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نجاشی کے نام مکتوب یعنی خط لے کر آیا ہے اس نوازش نامہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی اور ان کے مسلمان روفکا کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی تھی تحریر کیا کہ وہ ام حبیبہ کا نکاح سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کر دے امر ابن امیہ وہ مکتوب لے کر نجاشی کے پاس پہنچا کچھ دیر وہاں ٹھہرا پھر واپس چلا گیا میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ امر بن امیا یہاں آیا ہوا ہے اگر میں نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کروں کو ہمارے حوالے کر دے اور وہ ہماری اس درخواست کو منظور کرے تو گدن اڑا دیں گے اگر ہم یہ کارنامہ انجام دینے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے سارے قریش بھائی خوش ہو جائیں گے اور ہماری خدمت کے عوض ہماری غیر حاضری کو محسوس نہیں کریں گے سب نے میری رائک کی تائید کی چنانچہ میں روز نجاشی کے پاس جانے میں کامیاب ہو گیا وہاں پہنچ کر پہ معمول کیا کہا میرے اپنے ملک سے میرے لیے کوئی تو لائے ہو میں نے جواب دیا ہمیشہ کے بادشاہ میں تمہارے لیے بہترین قسم کی چمڑے کی مصنوعات لے کر آیا ہوں چنانچہ وہ سارے تحائف میں نے اس کی خدمت میں پیش کر دی چند تحائف اپنے بطریوں میں تقسیم کر دیے اور بقیہ کے بارے میں حکم دیا کہ ان کی فہرست مرتب کی جائے اور انہیں مال خانہ میں رکھ دیا جائے میں نے محسوس جب کیا کہ بادشاہ ان توحفوں سے بڑا خوش ہو گیا ہے تو میں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی وہ ارض داشت پیش کی کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشد آیا ہے نا وہ میرے حوالے کر دے میں نے کہا کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور ہمارے دشمن کا کاصد ہے جس دشمن نے ہمیں بہت سدمے پہنچائے ہیں اس نے ہمارے سرداروں اور نامور افراد کو قتل کیا ہے اگر تم اس کاسد کو میرے حوالے کر دو تو میں اس کو قتل کر کے اپنے غزل کی آگ ٹھنڈی کر سکوں یہ سن کر نجاشی غصے میں آ گیا اس نے تماچا میرے منہ پہ مارا میرے دونوں نتروں سے خون پہنے لگا اور مجھے بڑی اس وقت شرمندگی محسوس ہوئی میں نے کہا ایک بادشاہ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم اس قدر ناراض ہو جاؤ گے تو میں یہ مطالبہ نہ کرتا نجاشی کو اپنی حرکت پر کچھ ندامت سی ہوئی اس نے کہا کہ اے امر تم نے ایسی ہستی کے کاشت کو اپنے قبضے میں لینے کا سوال کیا جس کے پاس نامو سے اکبر یعنی جبریل حاضر ہوتا ہے تم نے ایسی ہستی کے کاسد کو پکڑنے کا کہا کہ میں ان کے کاسب کو تیرے حوالے کر دوں ان کے پاس تو جبریل آتے ہیں جو موسا علیہ السلام اور عیسا علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا وہ جبریل ان کے پاس آتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے کاسب کو تیرے حوالے کر دوں تاکہ تو ان کو کچھ کو قتل کر دے عمر ابن ابنیاس کہتے ہیں کہ اس کی بات سے اچانک میرے دل میں ایک انقلاب رونما ہو گیا میں نے اپنے دل سے کہا کہ اس دین حق کو حبشہ میں بیٹھا یہ شخص پہچان گیا اس دین حق کو عمر ابن ابنیاس کہتے ہیں کہ میں دشمنی کرتے ہوئے اتنا کچھ کر رہا اور دل نے کہا اے عمر اس دے حق کو ارب و اعظم پہچان رہے ہیں اور ایک تو ہے کہ اس کی مخالفت پر کمر بستا ہے میں نے بادشاہ سے پوچھا اے بادشاہ کیا تو بھی اس دین کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہے نجاشی بولا ہاں بے شک میں بھی اس کے بر حق ہونے کی شہادت دیتا ہوں کیونکہ نجاشی بادشاہ کا قبول اسلام کا واقعہ مدنی چینل پہ یہ سن چکے دیکھ چکے کہ نجاشی کے دربار میں یہ کفار آئے تھے جب مسلمان حجرت حوشہ کر کے گئے ان کو لینے کہ ہمارے یہ لوگ بھاگ کر آگے ہمارے حوالے کر دو تو حضرت جاپ پر اتنے تیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ مریم کی جو آیات تلاوت کی تھی نجاشی کے دربار میں جو تقریر فرمائی تھی جو بیان فرمایا تھا اور کہا تھا کہ بادشاہ ہم لوگ بھٹکے ہوئے تھے ہم گمراہ تھے ہم عورتوں کو تجلیل کرتے تھے ہم بچوں کو زندہ درگوشت کرتے تھے ہم اندھیروں میں بھٹک رہے تھے اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ظلمت اور اندھیروں سے نکال کر خدا واحد کے دربار میں جھکا دیا تو وہ جو بیان تھا اور وہ جو گفتگو تھی نجاشی بادشاہ پر رکت تاریخ ہو گئی تھی قرآن کی آیات سنتے ہوئے اب جب عمر ابن آس ان کے ان کے پاس گیا تھا اور اس نے کہا کہ اے بادشاہ کیا تو بھی گواہی دیتا ہے کہ دین اسلام حق ہے تو نجاشی بولا ہاں بے شک میں بھی اس کے بار حق ہونے کی شہادت دیتا ہوں اور نجاشی بادشاہ نے کیا کہا کہ اے امر میری بات مانو اور اس حسی کی غلامی اختیار کر لو اللہ کی کسم حق پر ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ طاقت کے ذریعے زور کے ذریعے سازشوں کے ذریعے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے دین کو مغلوب کر لو گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے میں جاسی بادشاہ نے کہا اے امن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین حق ہے لہذا وہی وہ غالب رہے گا میں <ص> نے <تو> کہا تم ان کی طرف سے میرے اسلام قبول کرنے کی بیعت لینے کے لیے تیار ہو اب نجاشی کے حسن اخلاق حسن کردار یہ پیارے اکثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکتوب اس کے دربار میں صحابہ اکرامدوان حضرت جعفر ابن تیار قرآن پاک کی آیات اسلام کی حکانیت اور پھر نجاشی خود نیکی کی دعوت دے رہے عمر ابن آپ کی کیفیت کتنی تبدیل ہوئی کہا کہ تم ان کے ان کے اسلام میں مجھے بیعت لیتے ہو نجاشی نے کہا میں تیار ہوں نجاشی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسلام قبول کرنے کے لیے اس نے مجھے بیعت کر لیا پھر اس نے تشت منگوایا اس میں میرا خون دھویا میرے خون آلود کپڑے اتروائے مجھے نیا لباس پہنایا نئی پوشاک جو تھپڑ مارا تھا وہ خون نکلا وہ خون دھویا وہ خون کپڑے اتروائے اپنا نیا لباس دیا نئی شاہی پوشاک زیب تن کر کے جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو وہ میرے ساتھی مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے انہوں نے پوچھا کیا نجاشی نے تمہاری وہ درخواست قبول کر لی اور وہ ساتھی انتظار میں تھے کہ سرکار صلی اللہ صاحب تاسد ہمارے قبضے میں آ جائے گا ہم نے بڑے توفے دیے بڑا بادشاہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن گیا اور جب مجھے شاہی لباس میں دیکھا تو اور خوش ہو گئے کہ بادشاہ تو بڑا دوست بن گیا اس پر اپنی پوشاک اپنا لباس پہنا دیا اس کو انہوں نے کہا وہ ہماری جو درخواست پوری ہوئی میں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ یہ میری پہلی ملاقات تھی میں نے پہلی ملاقات میں ایسی بات کرنا گوارا نہ کیا پھر کسی وقت حاضر ہو کر یہ بات کہوں گا تو انہوں نے کہا تو نے بہت اچھا کیا اس کے بعد کسی کام کا بہانہ بنا کر میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا وہاں سے سیدھا بندرگاہ پہنچا دیکھیں کتنا ان کا جو ہے وہ واقعہ ہے کس قدر جو ہے وہ حضرت امر ابن رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام کی طرف آنے کا لمحہ لمحہ اور پھر میرے پیارے میٹھے سم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت عاص فرماتے کے میں کسی کام کے بہانے سے الگ ہوا کشتی کے ذریعے میں یمن کی شعیبہ نامی بندرگاہ پر پہنچ گیا وہاں اترا وہاں سے ایک اونٹ خریدا اور وہاں سے مدینت المنورا کی طرف چل پڑا فرماتے ہیں حداد بستی میں پہنچا وہاں سے چلا تو مجھے دو آدمی نظر آئے ان میں سے ایک خیمے کے اندر تھا دوسرا باہر کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں سواری کے دونوں اونٹوں کی نکیلے تھیں جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ آدمی جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ خالد بن ولید یہ تھے میرے جھٹ کا ادھر کا قصد ہے خالد بن ولید نے کہا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے کہا کہ سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کوئی قابل ذکر آدمی باقی نہیں رہا اور خالد بن ولید نے کہا کہ میں نے گھور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ جنگیں بھی لڑ دیکھی ہم نے ان کے ساتھ مقابلے بھی کیے مخالفت کی لیکن میرا دل اور دماغ یہی کہہ رہا ہے اب کہ ہم غلط تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے میں نے کہا ہمارے اپنی آس کہتے میں نے کہا خالد میں بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں یہ جو خیمے کے اندر تھے نا عثمان بن یہ جب آواز سنی تو یہ بھی خیمے سے باہر نکلے اور مرحبا کہ منفرہ کی طرف روانہ ہو گئے جب ہم تینوں بارگاہ رسالت بنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہونے کے لیے روا دعا تھے تو ہم نے ایک کنویں کے پاس ایک آدمی کو دیکھا جس نے بلند آواز سے کہا کہ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد مکہ نے اپنی باگ ڈور ہمارے حوالے کر دی ہے اس کے بعد وہ شخص مسلم نبی کی جانب مڑ گیا میرا گمان ہے کہ اس نے ہمارے حاضر ہونے کی بشارت اللہ کے رسول کی خدمت بھی عرض کر دی مدینہ تو منورہ پہنچ کر ہم نے اپنی اونٹنیاں ایک پتھیلا میدان وہاں پر بٹھائیں صاف ستھرا لباس پہنا اس وقت افسر کی آزان ہو رہی تھی ہم چلے اور بارگاہ حبیب کبریا علیہ السلاۃ وسلام میں پہنچے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ مبارک فرتے مسرت سے دمکنے لگا ہم جب پہنچے تو اللہ کے محبوب مسکرانے لگے چہرہ مبارک فرتے مسرت سے دمکنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مسلمان تھے وہ بھی از مسرور تھے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر جب خوشی کے آثار آتے تھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کی نورانیت اور بڑھ جایا کرتی تھی بلکہ روایات میں ہے کہ جب آپ مسکراتے تو کندانے مبارک سے نور نکلتا تھا جسے سامنے کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی بلکہ سید ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کو اگر تو دیکھتا تو یوں لگتا تھا جیسے سورج تلو ہو رہا ہے اللہ اللہ وہ بچپنے کی پبن اس خدا بھاتی سورج پہ لاکھوں سیلاب جس کی تفکیل سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سیلاب حضرت عمر ابن ابریاس کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے اور خوشی کے ساتھ چہرہ مبارک چمک رہا تھا اور حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے اور اللہ کے محبوب کے دستے مبارک میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کیا پھر عثمان صلاح بیت کی سعادت سے ور ہوئے پھر فرماتے میری باری آئی میں قریب گیا فرتے حیا سے میری آنکھیں اوپر نہیں اٹھ رہی تھی کیسے اٹھاؤ سامنا کیسے کروں بدر میں کیا کیا میں نے کیا ان کے خلاف عہد کے میدان میں کتنی میں زور آوازیں لگا لگا کے ان کی گالیاں دیتا رہا خندق میں کتنے لوگوں کو ساتھ تیار کر کے لایا کتنی میں نے ان کی دشمنی کی کتنی مخالفت کی کتنا ان کا دل دکھایا کس قدر ان کو اضیحتیں دی کس قدر ان کو تکلیفیں پہنچائیں اب میں ان کے سامنے تھا آنکھیں کے اٹھا ہوں لیکن قربان جائیں ودیرے والے مستعفی صلی اللہ سے اپن در درگزر پر کوئی پرانی بات یاد نہیں دلائی کوئی گلا شکوا نہیں کیا کوئی میرے ساتھ ایسی بات نہیں کی کہ جس سے میں پہلے ہی شرمندہ تھا تو میں شرمندگی کے مارے گھر جاتا زمین میں مجھے کسی قسم کا کسی قسم کی آر نہیں دلائی کوئی میرے ساتھ گلا شکوا نہیں کیا کمال ہے وہ بار کا آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے آپ فرماتے ہیں آنکھیں کے ہی مارے اٹھ نہیں رہی تھی لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی قسم کی پرانی بات کا تذکرہ کیے بغیر میرے کامتے ہاتھ کو اپنے دست مبارک میں لے کر سہارا دیا اور مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر کے اور میں نے اس شرط پر بیعت کی کہ سرکار میں اس شرط پر بیت کرتا ہوں کہ اللہ میرے سارے سابقہ کا گنا معاف فرماتے پیارے آخر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں نے ارض کیا نا کہ حضور اس شرط پر بیعت کہ میرے پچھلے گنا معاف ہو جائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا فرما انسلام یا جب کا نہ کب لہو وجرت تجبان کب لہا فرما اسلام پہلے گناہوں کو ملیا ویٹ کر دیتا ہے جو کچھ تو نے کیا جو ت نے دشمنی کی, کی جو تُو نے مخالفت کی جو تُو نے گناہ کیے اسلام میں داخل ہوا تیرے سارے پچھلے گنا کر دیا گیا ہجرت تج کا نا قبلہ اور ہجرت بھی پہلے گناہوں کو نیست نابوت کر دیتی حضرت عمر ابن آس فرماتے پتہ میرے دل میں پھر کیا خیال آیا کہتے کاش کاش اس لمحے میں یہ بھی ارض کر دیتا کہ آقا میرے آج کے بعد والے گنا بھی بخشے جائیں اللہ کہ دریائے رحمت جوش میں ہے دریائے رحمت جوش میں ہے اور پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے سب صحابہ پر کہ ان سب سے اللہ نے وعدہ حسنہ فرمایا ان سب کی بخش کا قرآن میں اعلان فرمایا دوبارہ کیا حضرت امریک نے آج فرماتے جب ہم میں سے جب سے ہم دونوں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد ہر کٹھن موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کو سب پر ترجیح دیتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امر عاص رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر بھی اپنے عہد خلافت میں ایسا ہی برتاؤ کیا کرتے تھے اور یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں حضرت امر آس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ خود بیان کیا ہے اب اس پورے واقعہ میں لمحہ لمحہ اسلام کی حقانیت اسلام کی سچائی اسلام کے دین حق ہونے کی اسلام کے اللہ تعالی کے پسندیدہ دین ہونے کی لمحہ لمحہ گواہی مل رہی ہے حضرت ابن ابن امر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو کا دل کوائی دے رہا ہے کہ ہم نے دشمنی کر کے دیکھ لی مخالفت کر کے دیکھ لی جنگیں لڑ کے دیکھ لی لیکن دل یہی کہہ رہا ہے امر تو جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے حضرت خالد بن ولید کتنے زبردست مسادار تھے کتنے ذہین اور فتیم اور کتنے عقل مند اور دانا تھے لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی یہی فرمایا تھا خالد مجھے حیرت ہے کہ تیرے جیسا دانا شخص اسلام کو پہچان نہیں پایا اور جب اگر خالد نے ولید آئے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی یہی فرمایا تھا خالد مجھے اللہ سے گمان تھا کہ وہ تیرے جیسے اکل مند انسان کو اسلام سے دور نہیں رکھے گا اسلام ایسا سچا اور حق دین ہے جس کو اللہ نے عقل عطا کی دانائی عطا کی فہم عطا کیا تگمبر عطا کیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی جس میں اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ یہ بصیرت رکھی ہے وہ جو سوچ و بچار کی کیفیت میں ہے وہ جو دانائی اور حکمت جانتا ہے یہ اسلام سے دور رہ ہی نہیں سکتا اسلام کی حقانیت کو پہچانے گا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا اور میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی الحمدللہ آج بھی آج بھی سچے اور پاکیزہ دین اسلام کی حقانیت اپنا لوہا منواتی ہے آج بھی پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پیارے دین کی حقیقت جس پر کھل جاتی ہے جس کا سینہ کھل جاتا ہے جو تعص سے ہٹ کر اسلام کو قریب سے دیکھتا ہے اس کا دل یہ اس بات پر اس کو مجبور کرتا ہے کہ اب اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا جیسا کہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو آج سے کچھ عرصہ پہلے کا ایک سچا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ جو اسلام کی قبولیت ہے اسلام کی حقیقت ہے اسلام کی سچائی ہے اس کو دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں کے ذریعے دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے ذریعے اس سنتوں برے مدنی ہولیے کے ذریعے اب دنیا بھر میں جب یہ مدنی حلیہ لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو اسلام کی اصل تصویر کو جو دیکھتے ہیں اسلام کے اصل تشخص کو جو دیکھتے ہیں تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ واقع اگر اسلام ایسا ہی دین ہے تو ہم بھی مسلمان ہوتے اللہ! میرے ہاتھ میں امیر اللہ سننا شخت طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برقاز والیا کا ایک رسالہ ہے احترام مسلم یہ بیان ہے امیر علیہ سنت کا اس میں امیر علیہ سنت نے اسلام کے حسن کو بیان کیا ہے اسلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں ہمسائے کے ماں باپ کے اولاد کے میاں بیوی کے یتیم کے ارے اس طرح کی جو چیزیں ہیں اسلام میں یہ چیزیں ساری ہیں حقوق سب کے بیان کیے اسلام نے امیر نے سنت نے اپنے رسالے میں اسلام کے اس حسن کو بیان کیا اور یہ چونکہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو پر بھی ہم اکثر بیانات رسائل اور یہ لٹریچر موجود ہوتا ہے تو یہ اس میں مسلم رسالہ ایک غیر مسلم نے ویب سائٹ سے جو ہے وہ دیکھ کر اس کو پڑھا اور اس کو پڑھنے کے بعد اس نے جو لکھا اور جو بیل بھیجی اس نے اس نے بتایا کہ میں اسلام کے بارے میں غلط قسم کے خیالات کا شکار تھا میں اسلام کا دشمن تھا میں اسلام کو پسندیدہ دین نہیں سمجھتا تھا میں مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا میں کہتا تھا کہ یہ لوگ ظالم ہوتے ہیں یہ لوگ جب وہ لوگوں کے حق دبانے والے ہوتے ہیں. اس طرح اس طرح کر کے وسوسوں کا شکار تھا لیکن جب میں نے یہ احترام مسلم یہ رسالہ پڑھا تو پھر دل نے کہا کہ اگر یہ اسلام ہے تو میں بھی اسلام میں داخل ہوتا ہوں اگر یہ اسلام ہے اور واقعی اسلام ہے ہی امن کا دین اسلام محبت کا دین ہے اسلام امن محبت بھائی چارہ رساوات اس نے اخلاق سکھاتا ہے اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام نے پاؤں کی جوتی سمجھے جانے والی عورت کو وہ مقام وہ مرتبہ عطا کیا کہ جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا یہ اسلام کا حسن ہے کہ جس نے پروسی کے بارے میں وہ حقوق بیان کیے بلکہ جبریل امین جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حقوق بیان کیا کرتے تھے تو آپ فرماتے مجھے گمان ہوتا کہ کہیں وراثت میں بھی ان کو حصہ دار نہ ٹھہرا دیا جائے یہ اسلام کا حسن ہے اور میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول ہمیں الحمد اصل جو ہے وہ سنت تو شریعت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لا رہا ہے آئیے ہم سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ہم بھی سننا تو خدمت مصروف عمل ہو جائیں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بے نبی نبیل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم